اللہ تعالیٰ بنتا رہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کا ایسا نہیں کہ وہ نمی تلاش کرے صحو. مدارس کا فتنا ہے کہ وہ دو چار کوٹیاں سی دیا کتاباں پڑھا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 سماند سماند جی دے دے نے. سارے کافر مانا کمبا کرنا مرتا بہنا عام منور آ جائے پھر <laughs> <laughs> <laughs> <وشتا> جی <فر> مخلوق ہی <منہنے>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 جسل جی کرے گا اسلے نفس کر رہا بیٹھے بھی کہڑے نہیں بلو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 تیرے اندر تکبرے، تو مرتبہ نقص ادھر جانا تا کر کے وہ جی دین کی دی ضرورت تو پوری کر رہا تا <kvary> <kvary> <kvary> <kvary>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 وہ <سؤال> اپنے گن رکھ رہے ہیں ختم کرلم دل نہ پڑھے اُنو عالم آخو <سؤال> <سؤال> تو نا. پیر کام کا پتر نہ پڑھے علم تو وہ کیوں آلم نہیں ادھر <سؤال> ہو رہے ادھر ہو رہے ہوں اُنو آلم تھی نہیں آ پیر دا پتر پیر دقشے قدم نہیں چلیا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 اور بھی دو کے خدا اپنا دستی تیار دستی خدا تیار کر لیا حقیقی خدا نہیں منیا جد کی وجہ ترسا کرنا پھر سب کچھ منی بیٹھے وہ oh, سارے خدا نی پن نا yes. اپنا خدا بڑے oh, oh. oh, hmm. او فرق ختم پہچان ہے. ہوئے دا بندے کو پہچان نہ ہوجیب گل ہے پھر واسطے ہوں ایمان دا پہچان د فرق یہ تین چیزاں تسان دیکھو پھر بندے نو تسی تولو یار بندہ کس طرح ہے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 اور چار فرشتے مڈ کتاب ایک سو چار کتاب ایک سو چا چار, چار باقی صحیح فارک ہے دی ایک کتاب ہے کلام لیکن قرآن امر کتاب ہے بڑی کتاب کتاب ہے فرق نکلا کہ اللہ کی کلام وہ بھی ایر ایر ایر ایر ایر بھی وہ کیا خدا دی کلام نہیں تے اے کی اور کتاب اللہ دے اندر اللہ دے کتابے اندر فرق اللہ دے فرشتے اندر فرق اللہ کا رسولو فد الباؤ رسول فضل رکھے درجات اللہ کی مارفات سارے برابر نہیں ہو سکتے میں فضیلت دیتی کو برابر قرآن چڈ دتا ایک نہیں ہے ہے ہے نا کوانی امانتہ قرآن دستا امانتہ سارا دماغ دستا امان آتے امانت آ جڑا او کے لو امانت نہیں کردہ استنجا نہیں او دے دے. دے کیوں؟ امانت ہر کس کی دے زہری پلی ایک کلبی پلی کل کالب رو